الحمد لله نحبذه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور الفتنى من سيعة عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهدله فلا هادي له ونشر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشر من محمد أن عبده ورسوله عما بعد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستان بہتر کے کچھ نتائج ہوتے ہیں شریعت جو ہے یہ انسانوں کے بنانے کا نظام ہے اور اس کے نتائج میں انسان کی اصلاح ہو جانا ہے انسان کا بن جانا ہے کارخانے کا مقصد, مقصد چیزیں پیدا کرنا ہے اس کی کامیابی ہے کہ چیزیں پیدا ہو کر بن کر منڈی میں آ جائیں مارکیٹ میں آ جائیں بکنے لگ جائیں کا معیار قائم ہو جائے یہ اس کے نتائج ہیں ایسی اللہ تبارک اللہ جو و کی شکل میں ہمیں شریعت دی جس کی تشریف کہاں نے فخر کی شکل میں کی اور سوپیا نے اس کی تشریف یا تلکیا کی شکل میں کی اس کا مقصد ہے انسان, انسان بنانا ہے انسان سازی اس کا مقصود و انسان سازی ہے اور وہ مخصوص مدا تب حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ ہیرین کے مطابق انسانوں کی زندگی بن جائے براہ میں آتی ہے تو اس کا مخصوص مدعا جو ہے وہ انسان سازی ہے انسان کا انسان بنانا آپ انسان جو ہے اس کے دو استعمال ہیں ایک استعمال اس کا ظاہری ہے ایک استعمال اس کا باطنی ہے اس کے ہاتھ پیر استعمال ہوتے ہیں اور اس کی آن زبان استعمال ہوتی ہے اس سے ہمال وجود میں آتے ہیں یہ یہ استعمال عقل کے تحت ہوتا ہے جذبے کے تحت عقل کا تعلق دماغ سے ہے جذبے کا تعلق نفس ہے تو گویا انسان کے استعمال دو ہیں ایک باطنی استعمال ہے ظاہری استعمال ہے بلکہ اس کا ظاہری استعمال بھی جو ہے وہ تابع ہے باطنی جذبے کے تو لہذا انسان کے بنانے میں اس کا ظاہر کا بنانا اس کی کا بنانا عقل و فیم کا درست کرنا اور اس کے احساسات اور جذبات کا درست کرتے دو باتیں ہیں اقل و فیم جو ہے وہ ظاہری تعلیم کا درست ہوتا ہے اور وہ بیان ہوا ہوا ہے علم فکا میں انسان کا ظاہری استعمال جو اس کی عقل کے تحت ہوتا ہے وہ بیان ہوا ہوا ہے شریعت کا ایک موضوع اور کھکا کہتے ہیں فقہ اسلامی جو شریر کا ایک مضوع ہے اس میں انسان کے ظاہری استعمال پر تبصرہ کیا گیا ہے نماز کیسے پڑھے روزہ کیسے رکھے آج کیسے کرے زکوٰۃ کیسے دے اس کا حکومتی نظام کیسے ہو اس کا ذاتی پیسہ کیسے ہو اس کے خرید و فروغ کے اصول کیا ہوں یہ سارا ایسے ظاہری استعمال ہے اس کو بخائے امت نے بیان کیا ہے اس کے جذبات درست ہوں اس کا جذبہ درست ہو اس کا جذبہ, جذبہ, جذبہ ہمدردی اور خیر ہو اس کا جذبہ نفرت اور عداوت نہ ہو اس کا جذبہ جو ہے وہ انصاف ہو وہ ظلم و زبان نہ ہو اس کا جذبہ عورتیں حاصل کرنے کا جذبہ شہوانیہ نہ ہو اس کا جذبہ جو ہے وہ ایفت اور پاکیزگی ہو یہ جذبات ہے تو لہذا ایک عقل کو درست کرنے کا نظام دل میں ضائع جو فکہار شکل کے شکل میں بیان کیا اور کے بعد ان کا درست ہونا وہ طرز ہے اور اس کو صوفیا نے بیان کیا نہیں. اس کے جذبات درست ہوں اس کے اخلاق درست ہوں اس کے اندر دعوت نفرت نہ ہو ہمدردی ہو خیر خائی ہو اس کے اندر ریا اور فریب نہ ہو اس کے اندر اخلاص ہو اس کے اندر ظلم رضوان نہ ہو اس کے اندر انصاف ہو یہ باتیں جذبات کے ماتحت تو قطب لہٰ منتظہ میں یقیناً کامیاب وہ ہوا جو ہوا پاک تذکیہ جو ہے یہ انسان کی پاکی کو کہتے ہیں انسان کا پاک ہونا انسان کے باطن کا پاک ہونا انسان کے قلب کا پاک ہونا انسان کے نفس کا پاک ہونا انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا اس کے بدن کا پاک ہونا اس کی جہاں نماز کا, کا مسجد کا پاک ہونا گھر کا پاک ہونا اس کو تہارت کہتے ہیں وہ دوسرے کو میں بیان کیا دوسری آج میں بیان کیا گیا اور اس کو تحارف کہتے ہیں ان اللہ حدب الفابین وہ حدب اللہ تعالیٰ توبے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو کہ بات نہیں پاکی جو ہے بدن ہے اور اللہ تعالیٰ طارت والوں کو پسند کرتا ہے جو ظاہر پاکی کپڑے کی پاکی بدن کی پاکی جانواز مسلے کی پاکی گھر کی پاکی ظاہری اور خاص آیت میں جس کو بیان کیا کہ وہ تزکیا بات کی پاکی ظاہر کی پاکی تہارت باد کی پاکی تزکی ظاہر کی پاکی جو پیشاب پاخانہ اور گندگی کی خون پی پی وغیرہ بدن کو لگ جائے اور ناپاکیز ہیں جانوروں کے فضلے وغیرہ لگ جائے اس کا دورہ اس کا صاف کرنا یہ تہارت ہے دل کی پاکی کیا ہے دل کو بھی گندگیاں چمٹتی ہیں گندگیاں لگتی ہیں دل کی گندگیاں جو ہے وہ شرک ہے دل کی گندگی جو ہے بدت ہے دل کی گندگی جو ہے وہ ظلم ہے دل کی گندگی جو ہے وہ کیبر ہے سد ہے لالچ ہے کینا ہے ریا ہے ان کے دانت دل پر لگ جاتے ہیں ان کے دونوں گان کے صاف کرنے کا بندوبست کیا جائے تو وہ بڑھتے جاتے ہیں اور یہاں تک بڑھتے بڑھتے دل کو مکمل اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اس کا احاطہ کر لیتے ہیں ادھیشری میں بردا گیا جب آدمی یہ گنا کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے تو بتایا ہوتا ہے نادم ہوتا ہے اور دھل جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اگر تو بتایا نہیں ہوتا دوسرا گنا کرتا ہے دوسرا داغ لگ جاتا ہے تیسرا داغ لگ جاتا ہے یہاں تک کرتے کرتے یہ داغ زیادہ ہوتے ہوتے اس سے دل مکمل کالا ہو جاتا ہے جب دل مکمل کالا ہو گیا اس کو کہتے ہیں مسخ ہو گیا اب لوہا کتنی مضبوط چیز ہے کھلی زمین پر پا رہے جانور بارش بھی ہو رہی ہو پانی لگ رہا ہو اس کو ہوا لگ رہی ہو اس کو زنگ لگ جاتا ہے پہلے زنگ باہر ہوتا ہے پھر گستا جاتا ہے یہاں تک کہ لوہے کا پڑوں کا ٹکڑا مکمل زنگ ہو جاتا ہے اس پر کسی نے پیس رکھ پیر رکھا وہ لوہا نہیں ہوتا ہوتا ہے اپنی حقیقت اپنی حیثیت کھو گیا اپنی صفاق اپنی خصوصیات کھو گیا کیوں کیسی چیز کے ساتھ اس, اس کا ربطہ آیا رابطہ آیا ایسی چیز پر اصمداد ہوتی گئی کہ اس اصمدازی نے اس کو لو میں چھوڑا سو مٹی بنا کر چھوڑ دیا ایسے انسان کا حال ہے جب یہ گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے دوسرا کرتا ہے تو بتایا بھی نہیں ہوتا ہے اس میں اچھا ماحول نہیں ملتا ہے خرابی نہ کے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک یہ کرتے کرتے وہ گنا کے داغ زیادہ ہوتے ہوتے اس کو مکمل سیاہ کر لیتے ہیں اور مکمل سیاہ ہو جانے کے بعد آپ جو ہے یہ قلوب اللہ بیا دن ہے دیر دن کے ہے لیکن ان میں فہم نہیں ہے آئے ان لائب سونا بھی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہے آئے ان لائف بیا نبیا کان ہے ہیں سنتے نہیں ہے ہیں وہ لائے کل الام بل ہو مدل یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایا سے بھی گرے گزرے کہ کیا ان کی آنکھیں, آنکھیں دیکھ رہی ہیں آئے لائف سن آ تو ہیں دیکھتے نہیں وہ دیکھتے ہیں پتھر یہ ساری دیکھ رہے ہیں اور کے نہیں دیکھتے ہیں. حق کو حق نہیں دیکھتے ہیں بادل کو بادل نہیں دیکھتے ہیں تو اس نہ دیکھنے سے مراد حق کو حق نہ دیکھنا مراد اور باطل کو بادل نہ دیکھنا آئن الائب کہوں نہ آتے نہیں قلوب اللہ کہنا دیا آزان اللہ کہان سنتے نہیں کیوں <تصفيق> یہ نہیں سنتے ساری آوازیں سنتے ہیں کان ہیں کان ہیں, سنتے نہیں کان ہیں کان حق کو حق نہیں سنتے بادل کو بادل نہیں سنتے میں جو تمیز شریعت نے پیدا کرنے کا کہا وہ نہیں ان کے پاس قلوب اللہ نہ ان کے دل ہے لیکن ان میں فہم نہیں ہے حق باطل کی تمیز نہیں ہے اور حق باطل کا فہم نہیں ہے اور یہ جی انسانوں کا یہ حال ہو جائے قلب اتنا مسف ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں آنکھیں حق کو دیکھتے نہیں ہیں کان حق کو سنتے نہیں ہیں فاضل لوگوں کے بارے میں کب لائے کہ کل انہ بل ہم ابل کہ یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہمارے یہاں بریڈ کے تلبلے میں امریکہ سے آیا ہوا اس نے نے کہا کہ میں مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تھا لیکن امریکہ میں رہتے کچھ ہی پتا نہیں تھا جن سے کہا کہ اب گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا اور ہمیں لان سان ہونے لگی برا بلا کہنے لگے اور اسلام پر یہ اعتراض کرنے لگے اور اسلام کے اس کی برائی بیان کرنے لگے کہتے میرا جذبہ بنا کہ میں اسلام کو دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا ہے تو اس پر برا بلا میں کہا جا رہا ہے اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے ہمیں برا بلا کہا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکیں کہ وہ کیا چیز آیا ہے لینے کی قابل ہے کہ نہیں ہے لینے کا قابل ہے اس کو لے کر آدمی اختیار کرے پورے طرح نام کے مسلمان تو ہیں کام کے بن جائیں اختیار کر لے اس آدمی اگر نہیں ہے تو جب اتنی برائی ایک چیز کی بیان کر ہو رہی ہو اتنا برا بلا کہا جا رہا ہو تو پھر کیوں اختیار کرے اس پہ سیدھا سدا ویڈیو کا طالب علم یہاں داخل ہو میں نے کو کھولا اور اس نے جو ٹفسرا کیا ہوا تھا منافقت کا اور فریب کا اور جھوٹ کا ہے سفر تو اس کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ تو میری شخصیت کو ڈسکس کر رہا ہے میری شخصیت اور بات کر رہا ہے جی کہ مجھے ڈسکس کر رہا ہے پرمپال کی ایک آئے تھے وہ کہتی ہے کہ فی اے ذکر ہوم پرمپا کا اپنے بارے, بارے میں کہتا ہے صاحب سے فی ہے ذکر رکم اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے اس میں ہیں اخباروں میں آتا ہے نا کافر کا خاکہ شائع ہو گیا ہے قرآن نے مختلف خاکے شایع کیے منافق کا کیا خاکہ ہے مومن کا کیا خاکہ ہے کافر کا کیا خاکہ ہے ظالم کا کیا خاکہ ہے تو وہ تھا لائبریل میں کہتا ہے کہ میں جو قرآن کو پڑھا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ تو مجھ پر باش کر رہا ہے اس پہ تو بڑی شخصیت بات ہوئی ہے کہ اس جو منافق کی شخصیت درباس لایا ہے جو اسے منافع کی شکریہ کیا ہو تو مجھے مجھ پر بات کر رہا ہے. کیس چیزیں میری کشت زیادہ کی کہتے آگے جب میں نے پڑھا تو آگے آیت آئی کہ آن لائف سن بھیا ولحم اذان و لائف ہونا بیام ولحم قلوب و لائف سننا بیاہ ہیں کو دیکھتے نہیں ہیں کان ہے کو سنتے نہیں ہیں دل ہے ان کے لیکن اس میں جو ہے تو فہم اور سمجھ نہیں ہے یہ تو چوپائے بلکہ چوپایا سے بھی گئے گزرے تو کہتے ہیں جس امریکہ کے ماحول کو مزے کرائے ہوئے تھے وہ تو سب بات تھی کہ یہ جب بات میں نے سنی پہنے میں نے پڑھی پرانے پاک میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک کوئی ایسی چیز ہے جو بڑی کرامت ہے اور شخصیت کو بنانے والی ہے اور یورپ جو اس کے خلاف کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کے خلاف کیوں بول رہا اس کے خلاف کیوں کر رہا ہے اس کے سمجھ تو سمجھتے نوور تھا کہ تو مجھے نہیں آ رہی تھی لیکن مجھے اس بار کا اندازہ ہو گیا کہ جو میرے ماں باپ کی طرف اسلام مجھے ملا ہوئے وہ ہے کوئی برحق بڑی کام کی چیز ہے. اگلی بار میں نے سوچی کو سیکھوں کہاں سے تو پتہ چلا کہ اس, میں اس بار دنیا ساری دنیا میں اسلام کو سیکھنے کی بہترین جگہ جو ہے وہ پاکستان ہے دو فلی تعداد ہمارے بعض علما کی کتابیں پاکستان دستان کی جو کی کتابیں ہیں یہ عرب علامات عرب علامات کے آگے بالکل پیتی نظر نہیں آتی اس وقت دنیا اسلام میں بخاری شریف پر جو شرح لکھی ہوئی ہے بخاری شریف کی کشتی ہے نمبر ایک نمبر ایک شرح ہے دنیا اسلام میں وہ لام ہے اس کے مقابلے کی نہ مصر کا کوئی عالم لکھ سکا ہے نہ سعودی عرب کا کوئی لکھ سکا ہے اور نہ الجزائر کا لکھ سکا ہے اور وہ حضرت مولانا زکری صاحب تبلیغ والی کتابیں جنہوں نے لکھی ہے ان کی کتاب ہے رحمت دورالی جس نے کہ بخاری کشروں کو ٹاپ کیا ہے آدمی سطح وہ ہندوستان کے آدمی کی لکھی ہوئی محن اللہ اور اس تفاصر میں جس اردو کی تفسیر جس, جس تفصیر میں ایسی بات کی ہے ایسی جامے کہ جو جدید دور کی رہنمائی کر سکے اگر یہ مشکل ہے علماء کی عام آدمی کے آپ کے نہیں ہے جو علماء کی رہنمائی کر سکے وہ بیر القرآن ہے وہ حضرت سنوی صاحب کی لکھی ہوئی تو یہ نہیں بھی لحاظ سے بھی اس وقت پاک و جو ہے یہ دنیا عرب کی رہنمائی کر رہا ہے ہمیں میں دور کی سوخالہ تقریبات میں موجود تھا اور میں ساری دنیا اسلام کے علماء سیدھا سیدھا علماء بیٹھے ہوئے تھے اور میرا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کا تعلق تھا وہ بڑی اچھی اس کے آدمی تھے ان کی وجہ سے مجھے بسٹر پر بٹھائے گئے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہندوستان کے ایک عالم عالم نے بیان کیا اور انہوں نے عرب کے علماء کو مخاطب کر کے کام نے کہا اب اللہ کا فضل ہے کہ دین کی تفہیم اور تشریح کے لحاظ سے ہم علماء عرب کے محتاج نہیں ہیں اور ہمری لحاظ سے تو فضلی تالا آپ سارے عالم انسانیت میں پھریں اور دنیا اسلام میں پھریں طربوں کی تو شخصی حکومتوں نے ان کا برا حال کر کے چھوڑا ہوا ہے اور المیہ تھا کہ جہاں ان کے یہاں جمہوریت کا کوئی رنگ بنا عربوں میں کوئی جمہوریت کا رنگ بنا تو اس پر چھاپ تھی کمیونزم کی وہ سارے پرورشین تھے صدام تھا پروڈکشن تھا کذافی پرو تھا،, تھا تو پروڈکشن تھا اور یاسر ارفاد تھا تو پروڈکشن تھا فری میسری تھا یہودیوں کا ایجنٹ تھا حافظ تو وہ پروڈکشن تھا جمال ابد الناسر تھا تو پروڈکشن تھا جو جمہوریت آئی وہ اگرچہ جمہوریت بنی نہیں تھی ڈکریکٹرشپ بھی تھی پرو ایشین کمیونسٹ دین کے لوگ تھے ان کا تو کشمیر مر نکالا ہوا ہے فخر اس وقت دنیا میں پاکستان پھر کسی حد تک ہندوستان اثر اسی جگہ ہے جہاں دینی علم اور دینی عمل اپنی اصل حیثیت کے ساتھ برقرار ہے پاکستان, پاکستان آیا کہ واقعی مجھے اپنی کوشش سے عملی اسلام جو ہے وہ ملا اور کہتا عملی اسلام مجھے تبلیغ والے ازاد کے پاس ملا کہ پھر جو اس میں قرآن پاک جو بات کر رہا تھا قلب کی اور قلب کی اور قلب کے فہم کی اور تزکیہ کی تو اس کی مجھے تلاش تھی کیا اس, اس کی تلاج اس کی تلاش جیسی اس میری تسلی میں کہا تمہارے بیٹھ کے سلسلے میں آیا تو واقعی یہ چیز اور بات کر رہا تھا قلب کیسے صاف ہو تزکیا کیسے ہو اور انسان کے اندر سے کیمبر اصل لالچ کی نہ رہا یہ کیسے نکلے اور اس کے اندر اندر دی خیر خیرکھائی اور توہی وکل پیسے ہو کیسے پیدا ہو اس چیز پر بات کہتے ہیں یہاں کہ ملی مجھے وفد کی بفضل طرح دو چیزوں کی وجہ سے مجھے عملی اسلام پڑھانے کے بارے میں تسلی ہوگی خیر انوبر تھا میں کہ برفدار یہ اب یہ اتنی حق چیز اتنی برحق چیز انسان کی شخصیت کی تعمیر کرنے والے چیز انسان کو انسان بنانے چیز اس کا امریکہ کیوں مخالفت کر رہا ہے وہ اس کے حق نہ ہک آنے پر مخالفت نہیں کر رہا وہ اس کا اچھا برو آنے پر مخالفت نہیں کر رہا اس کی مخالفت اس کی مخالفت خالص مفاداتی ہے مفاد کے لیے ہے کتنا جاندار نظریہ اگر یہ میدان میں آ کر آگے بڑھتا ہے اور منظم ہوتا ہے تو پھر کافر کی کہاں حیثیت رہتی ہے اور دنیا پر قبضہ کر کے دنیا کے مادی وسائل کو کھینچنا ہے اپنے ایسے عشرت کے لیے اپنے نفسانی زندگی گزارنے کے لیے اور سارا را مٹیریل جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ میں ہے اگر جاپان کو گزرا تی مون ممالک سپلائی کرنا بند کر دیں تو اپنی موٹروں میں اور اپنے کارخانوں میں بیٹھ کر بھوکے بھریں گے لوہے کو نہیں کھا سکتے ہیں یہ لوہا نہیں کھا سکتے لہٰذا اصلی معاشی ترقی ہے اصلی معاشی ترقی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں غلے میں تھی خود کو ہو پھر سے باقی بات یہ ہے کہ عسکری برتری ہو اسلح کے لحاظ سے جو خود کا ہو تاکہ تو پر کوئی غالب نہ سکے کیونکہ اگر کے لحاظ سے خود کا نہیں ہے تو جو آدمی برتر اسلح کے ساتھ پہلی طرف آتا ہے تو سارے وسائل کیا کے وقت نگون ہو گئے حال کے موقع پر مینار پر ایک افغانی نے مینار میں افغانی نے کہا کے ڈاکٹر صاحب شریعت کب نافذ ہوگی تو اس وقت آخری وقت تھا بس ہم آج ختم ہو رہا آپ کے نکل رہے تھے اس وقت اس کو سوال کر افغانی نے تو اتنی لمبی تفصیلیں بیار کرنے کا وقت نہیں تھا میرے پاس میں نے کہا شریف تب نافذ ہوگی جب تیرے پاس بی باون کو مارنے کے لیے میزائل ہوگا بی باون تیارے کو مارنے کے لیے جب میزائل تیرے پاس ہوگا نا تب نافذ ہوگا یہ دیکھتا ہے السلام علیکم جی اب تفصیلات میں آپ کے سامنے کیا بیار کروں اس وقت اپنی کم فہمی اور کوتا کی وجہ سے تو نے اپنے آپ کو اس میدان میں آگے بڑھانے کے کوشش کو چھوڑ دیا وہ کوشش کافر کر گیا ہمارے پاس ساتھی ان کا دنیا رخ بنا نا تو ساتھی نے شکایت کی کہ دنیا رخ بن گیا پلٹا چھوڑ دیا پلٹا کیوں چھوڑ دیا برخدار دفاع کرے یہ کیا دنیا کیا دنیا کی چیزیں ہیں بھائی مسلمان کی دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کی دنیا دنیا کی چیزیں نہیں ہیں یہ اس کا دین ہے اس کا بال بھی اس کا دین ہے سودا بھی اس کا دین ہے اس کی جائیداد بھی اس کا دین ہے ساری چیزیں یہ سارے وسائل اس لیے اس بات کو میں تصدیق کیا کرتا ہوں کہ ایک عبادت ہے براہ راست ڈائریکٹ عبادت ہے اور ایک عبادت ہے برواستا انڈائریکٹ عبادت انڈائریکٹ عبادت جو ہے وہ ان بادی وسائل کا امر مسلمہ کے ہاتھ میں ہونا جس کے جس کے ذریعے سے آگے بڑھنے کے اور آگے بدنے کے اور فوقیر کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی نماز روزہ حج زکت براہ راست عبادت ذکر ضلعت براہ راست سے عبادت تبدیر تقریر براہ راست سے یعنی کارخانے میں کام کر کے امر مسلمہ کو انڈسٹریلائز کرنا یہ انڈائریکٹ عبادت کھیتوں میں کام کر کے امر سے مسلمان کو خود کفی کرنا اس لیے ملمان پر بات کی ہوئی ہے کہ سارے ضروریات زندگی کے کاموں میں اتنے لوگوں کا لگنا کہ باقی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں یہ فرض کفایا ہے زمین دارہ فرض کے پایا ہے سیب علم سیب چوپائے صبح ڈاکٹر بنا اسپتال کا چوبا فرض کفایا ہے اتنے لوگ کہ اتنا کپڑا جو انسانوں کے دن ڈالنے کے لیے ضرور شبد ضرور پورا کرنے کے لیے یہ فرض کپایا ہے اس کپڑے کا یہ سوت کا اگانا اس کپڑے کے سود کا بنانا اس کپڑے کی جو ہے تو کپڑا بافی کرنا اس کی سلائی کرنا یہ سارے کے شوب ہے فرد کپایا ہیں ایک آدمی کے بچے بھوکا بھوکا مر رہے ہیں اور ان کے لیے وسائل نہیں ہیں ہے یاد منافر پڑ رہا ہے اللہ کا مجرم ہو رہا ہے کیونکہ اب اس لئے کے لیے یہ بات عبادت نہیں رہی اب اس کے لیے عبادت ان کی روزی کے وسائل پہ ویسے بلکہ ایسے سخت پر ہلاک ہیں جماعت کے نماز میں جاتا ہے پیچھے بچوں کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے تو یہ فرق ابھی جگہ پر پڑے گا اور کام پر جائے گا کیونکہ اب اس کے ذمہ وہ فریضہ متوجہ ہوا ہوا ہے حال کمرس کا, کا وہ فرض ہے ان کو پورا کرنا پڑے گا شہری چائے کا عظیم فیم کا نام ہے ذکری علیہ اسلام نے ایک مزدوری کی ہوئی ہے ایک آدمی کی دیوار بنا رہے تھے مزدوری پر لی ہوئی تھی دوپہر کا وقت آیا اس نے کھانا بھیجا دو روٹی اتنے من کا مہمان آ گیا حضرت ذکری صاحب رحمۃ اللہ علی، حضرت صاحب، حضرت علیہ حضرت ذکری صاحب ذکری علیہ اللہۃسلام کا پیغمبر اللہ کے زکری علیہ اللہ اسلام کا،, کا مہمان آ گیا. وہ مزدوری پر دیوار بنانے کا آدمی دو روٹیاں لائی گئیں انہوں نے مہمان کو بالکل کھانے کا نہیں پوچھا خود دو روٹیاں اور کام پر کھڑے ہوئے عام آدمی کے لیے چاہیے کہ آدھی آدھے خود, خود کھایا جائے مہمان کو دے اور الگ ہے پیغمبر جو اتنے سکھاوت کے پہاڑ ہوتے ہیں کھاو تو ان کی سیوا ان کی آدھات ہوتی ہے پوچھا ہی مہمان کو خود دو روٹیاں کھا لی میں اس کی تشریح کے آئے بتایا کہ میں نے آدمی کی مزدوری کی ہوئی تھی اور بھو کی وجہ سے میں کمزور ذوف غریب ہو گیا تھا بھو کی وجہ سے میں کمزوری محسوس کر رہا تھا اور وہ خود نہ کھاتا ہے کھانا تو میں جس کی مزدوری کر رہا تھا اس مزدوری کے فریضے کو صحیح نہیں کر سکتا تھا تو فرو کمی آ رہی تھی اس وجہ سے خود کھانا کھایا میں مہمان کو کھلانا مستعد تھا اور خود کھا کر کام پر کے لیے فٹ ہونا یہ فرض تھا اس لیے میں نے وہ خود دو روٹیاں خود کھائی تاکہ جو میں نے مزدوری کا معاہدہ کیا ہوا ہے وہاں میں صحیح طور سے استعمال ہو کر اس فریضے کو صحیح ادا کر کے اپنے فرض کو صحیح فریضہ کو صحیح پورا کروں دفتر کا کام یہ ملازمت کا کام یہ سارے کے سارے اہم فرائض میں سے فریضے ہیں چار مہینے لگائے ہوئے ڈاکٹر صاحب اسپتال کا کالج میں پھر رہا ہے تو بہت کلا تو کر دے یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے کہا چل دس ہزار یہ کمزور شیویں فالو شاید میں بہ مجھے دن کے بعد فاطو کام لیا ہوا ہے ایسے ہی پھر پھرا لیتا ہوں تاکہ اصل کہ پھر پھر پھر یہاں سے جو معاوضہ لے رہا ہے وہ فالتو کام میں لگا دینا چاہیے اس کا کوئی حلال حلال حرام کی تمیز بھی نہیں, نہیں ہے ماشاء اللہ اوڑا تھا اوڑا دا, آہا دا, را دا را جی گراؤ با تیل پہ لگوا آؤڑا راوڑا مداخلہ کا دن چلو سا دن دے جی نہ بھائی ایسی بات نہیں ہے یہ سارے اہم فرائض ہیں جن میں استعمال ہونا یہ دین کی بنیادیں ہیں اور غلطی اور کوتا کرنا روزی کو حرام کرتا ہے اور رام روزی کا اس کا اس کی کمپنسن اس کی تلافی وہ تیرا نفل نفل باتیں نہیں کر سکتی کیونکہ اتنی بڑی کمی آ گئی کہ اب اس کو پورا نہیں کر سکتی وہاں ٹھنڈی ماری ہوئی ہے دین دیا کا دین فہم ہے زندگی کے سارے شعبوں میں معیاری طور پر استعمال ہونا اللہ کی کے رضا کے لیے استعمال ہونا احکامات کی روشنی میں استعمال ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق استعمال ہونا اور ماں اس کے بنیادی قرآن حدیث ہے جس کی تشریح کو نے تشریح کر کے اس کو فکر مدون کیا اور باتمی اصلاح کے نظام کو صوفیہ نے مدون کر کے اس کو جو ہے تو ارگنائز کر کے منظم کر کے مدون کر کے تصور کی شکر میں بیان کیا تو یہ چار باتیں وہ بنیادیں ہیں جو انسان کی شخصیات کو بنائیں اللہ تبارک سلامل کی توفیق کتاب فرمائے سنتیں پڑھ لیں فارسٹر کے لیے